بس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 أن لا الا اللہ الا محمد للعالمین اللہ مالک انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجا کرتا ہے انبیاء اللہ کی مخلوق کا رشتہ اپنے رب سے جوڑا کرتے ہیں ان کو جہنم کی راہ سے ہٹا کر جنت کی راہ پہ چلنے کے لیے دن اور رات بلایا کرتے ہیں اللہ اپنے انبیاء کی مدد بھی فرماتا ہے اللہ اپنے انبیاء کو ایسے معجزات سے نوازتا ہے جو لوگوں کے لیے آنکھیں کھلنے کا سبب بن جاتے ہیں جو بھٹکی ہوئی انسانیت کو یقین کی وادی میں لے آتے ہیں کہ یہ کام جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے عام آدمی کے بس کا کام نہیں ہے یہ ضرور اللہ کی مدد ہے اور اللہ کی طرف سے عطا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں انبیاء کے اس گلشن کا سب سے پیارا اور سب سے آخری پھول ہیں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلانے والے لوگوں کو وادی شرک سے نکال کر توحید کی راہ پہ چلا کر جنت کا دروازہ دکھانے والے اللہ نے اپنے اس پیارے حبیب کو بہت سے معجاد سے نوازا ان میں سے آئیے ایک معذے کی طرف حدیز رسول سے سبق لیتے ہیں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم میں سیدنا انس سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جماعت کروا چکے تو پھر اپنے اصحاب سے کہنے لگے اے لوگو میں تمہارا امام ہوتا ہوں تم امام سے پہلے رکو اور سجود نہ کیا کرو اور نہ ہی مجھ سے پہلے اپنے سر کو اٹھایا کرو نہ تو امام سے پہلے رکو ہو نہ امام سے پہلے سجود ہو اور نہ ہی تقبیر کے وقت کہتے وقت ایمام سے پہلے حرکت ہو امام سے پہلے سر نہ اٹھاؤ کیونکہ میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں انسان قانون فطرت وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آگے دیکھتا ہے اس نگاہوں سے آگے دیکھتا ہے انسان کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا لیکن پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مالک نے یہ معاوضہ دیا آپ فرماتے ہیں لوگوں میں جیسے اپنے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی اپنے پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں اور یہ نبی کا خاصہ ہے یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں یا قانون فطرت نہیں بلکہ یہ قانون فطرت سے ہٹ کر ایک نبی کا خاصہ اور آپ کا معاوضہ ہے کہ جیسے آپ اپنے آگے دیکھتے تھے ایسے ہی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے بھی دیکھا کرتے تھے پیارے نبی نے فرمایا اور اللہ کی قسم جو کچھ میں نے دیکھا ہے میرے پیارے نبی کے جملوں پہ غور کیجئے اللہ کی قسم جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو تمہارے چہرے سے ہسی اور مسکراہٹ غائب ہو جائے تم رونے کے لیے بیٹھ جاؤ چہرے کے اوپر یہ فرحت یہ خوشیے یہ ہنسی یہ مسکراہٹ نظر نہ آئے تم رونے کے لیے بیٹھ جاؤ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا دیکھا ہے وہ کیا چیز آپ نے دیکھی ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہو جو کچھ میں نے دیکھا اگر تم دیکھ لو تمہارے چہرے سے ہسی اور مسکراہٹ غائب ہو جائے فرمایا میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے یہ جنت اور جہنم کے جو مناظر اللہ نے ہمارے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم بھی دیکھ لو تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ نہ رہے تم رونے کے لیے بیٹھ جاؤ کہ یہ ساٹھ سالہ زندگی یہ ستر سالہ زندگی یہ اسی سالہ زندگی اس کے بعد قبر کا جہان اس کے بعد آخرت کا جہان جس میں یا جنت یا جہنم یا اللہ کی نعمتیں یا اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ جہنم کی صورت میں پیارے حبیب علیہ السلام نے وہ مناظر دیکھے ان چیزوں کو دیکھا ان کا مشاہدہ کیا اور پھر اپنی امت کو ڈراتے ہوئے فرماتے ہیں اگر تم بھی دیکھ لیتے تمہارے چہرے سے ہنسی اور مسکراہٹ ہو جاتی پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے جو لا الہ الا اللہ کا پیغام عام کرنے والے پھر میرے اللہ کی مدد پیارے حبیب علیہ سلاۃ وسلم کے ساتھ رہتی دشمنان اسلام نے بارہا کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے قتل کر دیا جائے آپ کی دعوت کو مٹانے کے در پہ ہونے والے کفار آپ کی ذات کے بھی دشمن بنے آپ کے پیغام کے بھی دشمن بنے آپ کے ساتھیوں کے بھی دشمن بنے لیکن اللہ کا وعدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تھا کہ یہ جتنی دشمنی کرنا چاہے کر لے اے پیارے نبی تیری حفاظت کے لیے تیرا اللہ ہی کافی ہے وہ تجھے ان لوگوں سے محفوظ رکھے گا مالک اعلان سنیے من الناس اے نبی ان لوگوں کی مکر و فریب سے ان کی دشمنی سے میں تمہیں بچاؤں گا میں تمہیں محفوظ رکھوں گا آپ پر بہت سی قاتلانہ حملوں کی وارداتیں ہوئی لیکن سب خسارے میں گئے سب زلیل ہوئے آئیے اسی طرح کے ایک واقعہ ایک جنگ کے موقع پر پیار حبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ایک کافر آپ کو تنہا پا کے تلوار کو نیام سے نکالتا ہے اپنی تلوار کو بلند کرتا ہے اور آواز لگاتا ہے میں یمنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکیلے ہیں آپ کے ساتھ ہی نہیں ہیں آپ درخت کے نیچے آرام کر رہے مجھے موقع مل گیا ہے تلوار میرے ہاتھ میں ہے تلوار کو میں بلند کر چکا ہوں اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کو مجھ سے کون بچائے گا پیارے حبیب امام الانبیاء امام الموحدین اللہ پر بھروسے کہ اس مقام پر فائز کہ وہ ظالم تلوار سوچ کے کھڑا ہے اور میرے حبیب علیہ سلاط والسلام کے مکھڑے پر شانی کے دور دور تک آسار بھی نہیں ہے اور آپ اطمینان سے جواب دیتے ہیں اللہ وہ پھر پوچھتا ہے مجھ سے بچانے والا کون ہے تجھے پیارے حبیب علیہ اس ظالم کافر کے جواب میں کہتے ہیں اللہ اپنے رب کا نام بلند کرتے ہیں اس کا ہاتھ کاپتا ہے اس کی تلوار زمین پہ گر جاتی ہے وہ تنہا پانے کے باوجود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی زیاتی اور ظلم نہیں کر سکا یہ اللہ کی مدد یہ اللہ کی رحمت کے کافر ہے پیارے حبیب لیٹر میں ہے وہ کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے اس کے ہاتھ میں تلوار ہے لیکن اللہ کا نام سنتے ہی اللہ اس کے اوپر ایسا لرزا تاری کر دیتا ہے کہ اس کا اسلحہ اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی اپنے اسحاد کے ساتھ مدینہ کے اندر صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے جسے था जो روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ایک آواز بلند ہوئی شور بلند ہوا یہ خبر مشہور ہوئی کہ شاید دشمن ہمارے اوپر حملہ کرنے لگا ہے ابھی صحابہ اسلحے کو لے کر دشمن کی خبر گیری کے لیے نہیں نکل سکے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ابو طلحہ کا یہ گھوڑا لے کر دشمن کی خبر لینے کے لیے نکل جاتے ہیں وہ گھوڑا جو سست تھا وہ گھوڑا جو مریل تھا وہ گھوڑا جو بہت آہستہ چلتا تھا جب اس پہ سوار محمد رسول اللہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سست گھوڑا دریا کی طرح دوڑنے لگا پانی کی طرح بہنے لگا خود پیارے حبیب فرماتے ہیں معاوضہ اللہ اللہ تھا کہ وہ سست رفتار سواری بھی پیارے, پیارے حبیب کے سوار ہونے کے بعد انتہائی تیز رفتار ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ جب لے کر واپس جاتی ہیں جن کی سواری انتہائی سست تھی جو سب سے آخر میں مکہ میں پہنچی تھی پیارے حبیب کو جو ہی گود میں لیا اپنی چھاتیوں سے لگایا کہتی ہیں کہ وہ چھاتییں جو خشک ہو چکی تھی مصطفیٰ کو چھاتیوں سے لگاتے ہی دودھ سے بھر گئی اس سواری پہ سوار ہوئی وہ سہیلیاں جو مجھ سے پہلے نکل چکی تھی ان سب کی سواریاں پیچھے تھی حلیما کی سواری آگے تھی سہیلیوں نے پوچھا حلیمہ کیا تھی نے سواری بدل لی ہے کہا سواری نہیں بدلی سوار بدلا ہے پہلے میں اکیلی تھی یہ سواری اسی طرح سست تھی اب میری گود کے اندر محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب علیہ صلاحت وسلام کو میرے اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ مہر نبوت پیارے نبی کے دو کندھوں کے درمیان صحیح مسلم میں سیدنا جابر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی کی پر نبوت کی مہر دیکھی جو کبوتری کے انڈے کی طرح تھی پیارے نبی کی پیٹ پر میں نے یہ نشانی دیکھی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب وہ مسلمان ہوئے پہلی دفعہ کھجورے لے کر آئے انہوں نے اپنی سابقہ کتابوں کے اندر پڑھا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکات صدقے کے مال کو قبول نہیں کرتے اپنی ذات پر کھجورے لے کر آئے کہا یہ صدقہ ہے آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا اور اصحاب میں بانٹنے کا حکم دیا کہ ہم صدقہ نہیں لیا کرتے تو سلمان فارسی کہتے میں نے دل میں کہا ایک نشانی تو پوری ہوگی کہ آخری نبی وہ ہوں گے جو صدقے کے مال کو قبول نہیں کریں گے اگلے دن میں پھر کھجورے لے کر آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے تو پیارے حبیب علیہ نے اس سلاۃ کو قبول کر لیا اور یہ بھی صاحب کا کتابوں میں میرے نبی علیہ سلاط والسلام کے بارے میں موجود تھا کہ آپ ہدیہ قبول کریں گے صدقہ سلمان فارسی کہتے ہیں میں کوشش میں تھا کہ کسی طرح دوسری نشانی مہر نبوت کی اس کو بھی تلاش کر لوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری نگاہوں کو اس طرح تلاش میں دیکھا تو اپنی چادر کو ہٹا لیا اور میں نے آپ کی پوچھتے مبارک پر مہر نبوت کو دیکھ لی اور میں کلمہ پڑھ کے آپ کے پیاروں میں شامل ہو گیا یہی نشانی دے کر سیدنا سلمان رضی اللہ ایمان لے کر آئے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معذات میں ایک بہت بڑا معاوضہ قرآن حکیم کی شکل میں ہے قرآن حکیم اللہ کا کلام جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا آج سے چودہ سو سال پہلے نازل ہونے والی کتاب آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح یہ نازل ہوا تھا نہ اس کا ایک حرف تبدیل کوئی کر سکا دشمنوں نے بہت کوششیں کی کہ اس قرآن کے اندر تلاش کیا جائے اس کے اندر انحراب پیدا کیا جائے اپنے پاس سے قرآن بنانے کی کوششیں کی مسلم کذاب نے اپنے پاس سے عبارتیں جوڑنے کی کوشش کی اور مسلمہ پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے پاس سے آیات جوڑنے کی کوشش کی حقیقت الوحی اس کی کتاب ہے جس کے اندر وہ اپنے پاس سے آیات گھڑتا ہے اپنے پاس سے کلام جوڑتا ہے اور اس کو نعوذ باللہ اللہ کی طرح منسوخ کرتا ہے کہ اللہ نے کہا انت چمنی ولدی انت منی جسدی و روحی منزلت میرے جسم کی طرح میرے روح کی طرح میرے بیٹے کی طرح تعال اللہ يقول یہ سب کزاب تھے یہ سب جھوٹے تھے قرآن حکیم پیارے حبیب پہ نازل ہونے والی وہ کتاب جو اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جب تک اللہ چاہے گا اس کے اندر کوئی ایک حرف کی بھی زیر زبر کی بھی تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا یہ محفوظ ہے قرآن حکیم ہمیں اس کی خبر دیتا ہے اس قرآن کو اس دین کو اس شریعت کو اس قرآن حکیم کو مالک فرماتا ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں پیارے نبی کے معذات میں سے یہ بہت بڑا موضاء ہے کہ جو کتاب آپ کو ملی اللہ کا جو کلام آپ کے مبارک دل پر آپ کے مبارک سینے پر جبرائیل امین لے کر آتے رہے وہ قیامت تک محفوظ رہے گا اس میں کوئی تبدیلی نہ کر سکا ہے نہ کر سکے گا دشمن خسارے میں گئے ان کے ہاتھ خاک آلود ہوئے جو اس سلاش میں اور اس کوشش میں لگے رہے قرآن حکیم کے چیلنج آج بھی ہے کہ میری حفاظت کاغذ کے اوراق نہیں کر رہے میری حفاظت لکڑی کی چھالوں کے دریئے نہیں ہو رہی بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے جس کے نگے بھی خود اللہ ہے قرآن حکیم کی آیت میں غور کیجئے بل ہوا آیاتم بینات فی صدور اللذین اوت العلم یہ تو کھلی ہوئی نشان یہ ہے یہ کھلی ہوئی آیات ہیں جس کو اللہ نے اہل علم کے سینے کے اندر محفوظ کر دیا ہے رمضان کا مہینہ آنے والا قرآن حکیم کی حفاظت کے مناظر کو بچا بچہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا گا مسجد میں میں قاری قرآن حکیم پڑھے گا تلاوی میں اور اگر اس سے غلطی سے زیر اور زبر کا فرق پڑ جاتا ہے پڑھنے والا ایک ہے لکمے دینے والے دس کھڑے ہوتے ہیں یہ بچوں کے سینوں میں یہ بوڑھوں کے سینوں میں یہ جوانوں کے سینوں میں یہ عورتوں کے سینوں میں یہ مردوں کے سینوں میں اللہ نے اس کلام کو محفوظ کر دیا ہے اس معذے میں قرآن حکیم کی حفاظت کے اس معاملے میں وہ گروہ جسے منکرین حدیث کا گروہ کہا جاتا ہے جو احادیث کا انکار احمد پرویز کی شکل میں جاوید احمد گاندھی کی شکل میں جو احادیث رسول کو تسلیم نہیں کرتے ح رسول سلام حکیم, حکیم میرے اللہ نے اس کو نازل کیا قرآن حکیم کی حفاظت کا سبب کون بنا صحابہ قرآن حکیم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ محفوظ کیا نے اس کو لکڑی کی چھالوں پہ کرام قرآن, قرآن حکیم کی حفاظت کا سبب بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اصحاب جنہوں نے اس قرآن کو یاد کر کے ہم تک پہنچایا حیز رسول نے بتایا یہ قرآن ہے ہم نے تسلیم کیا مثال کے طور پر اپنے سامنے رکھے سب سے پہلی آیت کون سی ناول ہوئی تھی اقرا, اقرا, بسم ربی خلق اس کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت نزول میں اور ہم جب قرآن حکیم پڑھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلی کون سی ملتی ہے الرحمن جو کون سی ایک خورا بسم البی خل خلق تو یہ تفریق کس نے کی کہ یہ آیت سب سے پہلے رکھی جائے گی یہ آیت اس کے بعد کسی مقام پہ آخری پارے کے اندر آئے گی یہ تقسیم حدیث رسول کر رہی ہے اور جو حدیث کو نہیں مانتا اللہ کی قسم وہ قرآن کو نہیں مانتا جو حدیث کو ٹھکراتا ہے جو حدیث سے منہ مو موڑتا ہے جو حدیث کی حیثیت کا انکار کرتا ہے جو حدیث کو ماننے سے منکر ہو جاتا ہے جو حدیث کے بارے میں کہتا ہے یہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ جس چیز کو حدیث رسول نے قرآن کہا ہم نے اس کو قرآن مانا جس چیز کو حدیث رسول نے سب سے پہلے میں رکھا ہم نے اس کو پہلے مانا جس کو سب سے آخری جز میں رکھا ہم نے اس کو آخر میں مانا تو قرآن ماننے کے لیے شرط ہے پہلے حدیث رسول کو مانا جائے جو حدیث رسول کو نہیں مانتا وہ قرآن کو نہیں مانتا یہ قرآن محفوظ ہے قیامت تک محفوظ رہنے والی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حجیت اس مقام پہ واضح ہو جاتی ہے کہ احادیث کو مانو گے تو قرآن کو مانو گے رسول نے بتایا یہ آیت فلا مقام پہ ہے اس کو اس مقام پہ رکھا گیا یہ ترتیب بعد کے لوگوں کی نہیں ہے یہ ترتیب محمد اللہ کی احادیث کی روشنی میں ہے قرآن حکیم کے موضوعات میں سے ایک موضوع یہ ہے کہ یہ قرآن شفا ہے یہ قرآن روحانی بیماریوں کی شفا قرآن ہے جسمانی بیمار قرآن ہے قرآن خود بیان کرتا ہے شفا رحمت الم اللہ نے اس کلام کو شفا بنا کر اتارا ہے رحمت بنا کر اتارا ہے کس کے, کے لیے اہل ایمان کے لیے اہل ایمان کے لیے قرآن شفا ہے اہل ایمان کے لیے قرآن رحمت ہے صحابہ کرام رام کے گرو سفر میں ایک بستی میں پہنچے ان سے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو وہ نہ مانے اس بستی سے ہٹ کر ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا اس بستی کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا اب وہاں سے وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے آپ میں کوئی پڑھنے والا دم کرنے والا کوئی ہے تو ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے صاحبہ میں سے کہنے لگے کہ ہم دم تو کر دیں گے ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہم مسافر ہیں مسافروں کا حق بنتا ہے کھانا کھلا دو تم نے ہماری بات نہیں مانی اب دم کریں گے لیکن فری میں نہیں کریں گے ہم جتنے ہیں سب کو تمہیں ایک ایک بکری دینی پڑے گی ایک ایک بکری سب کو دینی پڑے گی انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے ہمارے سردار کو نے کہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو ہم ایک ایک بکری تمہیں دے دیں گے یہ صحابی گئے اور سات مرتبہ اس سردار پر سورت فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا اللہ نے اس کو شفا دے دی اب یہ صحابہ کرام تھے ایمان کے اعلیٰ ترین مقام پہ فوائد سے وہ بکرییں تو لے لی لیکن کہا ابھی اب نہیں کھائیں گے پہلے ہم اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں گے نبی اجازت دیں گے تو پھر ہم کھائیں گے اور نبی نے اجازت نہ دی یہ ایمان ہے یہ ایمان کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ کام کرنے سے پہلے اس کی حیثیت پوچھیں ہماری حیثیت ہماری حالت اللہ مرحیم ربی یہ کر لو پھر واچ پوچھ لائیں گے مولوی صاحب کو لو کتھےو کی کیا ہی نہ دےو تے حرام ہے اب تو کھا لو نہ بھی نہیں پوچھا ابھی موقع ہے ابھی استعمال کر لو اگلی بار اگر مولوی صاحب نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے تو پھر دوبارہ نہیں کریں گے اب جو بوٹی آ رہی ہے اس کو آنے دو یہ ایمان کا وہ مقام نہیں ہے ایمان کا مقام یہ ہے کہ اپ کسی معاملے میں شک میں ہیں تو شک والے ماجرے کو اس میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک اپ یقین تک نہ پہنچ جائیں یہ حلال ہے یا حرام صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماجرہ رکھا اور آپ سے پوچھا کہ یہ بکرییں ہمارے لئے جائز ہیں حلال ہیں آپ نے کہا تمہارے لئے بھی جائز ہے اس میں سے میرا حصہ بھی دو اور اپنے صحابی سے کہتے ہیں تجھے کس نے بتایا کہ یہ صورت فاتحہ شفا ہے اس صورت کے ناموں میں سے ایک نام شفا ہے کسی کو جادو ہو کسی کو سانپ نے کاٹا ہو کسی پہ جنات کا سایہ ہو کسی کو کوئی تکلیف ہو وہ جسمانی تکلیف ہو یا روحانی وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ اس فاتحہ کی تلاوت کرے کہ یہ شفا والی صورت ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کو ضرور شفا عطا فرمائے گا میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ سناتا ہوں اللہ نے مجھے بیٹی دی اس کے دل میں سوراخ تھا یماما ہاسپٹل میں اپنی بیٹی کو لے گیا تو جو ڈاکٹر تھے دل کے اسپیشلسٹ انہوں نے یہ تو کرتے مجھے اسکرین پہ دکھایا اس کا سوراخ اور وہ جب روتی اس کا منہ نیلا ہو جاتا وہ خون کی سرکولیشن ٹھیک نہ تھی سوراخ کی وجہ سے ڈاکٹروں نے کہا اس کا فوراً آپریشن کرنا پڑے گا میں نے اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر سید طیب الرحمان حافظ اللہ سے فون کر کے پوچھا کہ انہوں اسباب اختیار کرتے رہو لیکن ایک کام ابھی سے شروع کر دو کہ اس بیٹی کے پاس تمہیں بیٹھنے کا جتنا ٹائم ملے اتنا ٹائم اس پہ سورت فاتح پڑھ کے دم کرتے رہو مجھے یاد نہیں کہ بیس دن یا اکیس دن یا دن دن دن کوئی اتنے ہی دن میں نے مجھے جتنا موقع ملا ایک گھنٹہ دو گھنٹے آدھا گھنٹہ میں اس بیٹی کے پاس بیٹھتا اور اس پہ سورت فاتح پڑھ کے دم کرتا رہتا ایک مہینے کے بعد میں اپنی اسی بیٹی کو لے کے یمانا ہاسپٹل میں گیا دو ڈاکٹرسٹ وہ دونوں دیکھ رہے ہیں اس کی رپورٹ پڑھ رہے ہیں کہ اس کے دل میں سوراخ ہے اور جب انہوں نے پہ دیکھا تو وہاں کوئی سوراخ نہیں تھا اللہ نے اس کو شفا دے دی یقین یقین کی دنیا میں آئیے اس قرآن کے ساتھ یقین کا معاملہ کیجئے اللہ پر بھروسہ کیجئے آپ کسی قسم کی بیماری میں ہیں آپ قرآن حکیم کی آیات کو پڑھیں اللہ آپ کو شفا کی سے ضرور نوازے گا قرآن حکیم کے معذات میں سے ایک بہت بڑا معاوضہ یہ بھی ہے قرآن حکیم یاد کرنے میں انتہائی آسان کتاب ہے کتابیں تو دنیا میں بہت ہیں لیکن جتنی جلدی قرآن حکیم یاد ہوتا ہے کوئی اور کتاب نہ وہ عربی میں یاد ہوتی ہے نہ وہ انگریزی اور پشتو میں یاد ہوتی ہے جتنی آسانی اللہ نے اس کتاب کو یاد کرنے میں رکھی ہے وہ چھوٹی عمر کے ہوں وہ بڑی عمر کے ہوں وہ کسی عمر کے حصے میں پہنچے ہو جو سچے دل سے یہ یقین کرے اللہ پر بھروسہ کر کے کام شروع کرے کہ میں نے اللہ کے کلام کو یاد کرنا ہے حفظ کرنا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے اور بہت جلدی وہ قرآن پاک کو کر لیتا ہے امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسی دنوں کے اندر قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی عمر نو سال تھی ان کی عمر 9 سال تھی نو سال کی عمر میں صرف 9 مہینے میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا یہ قرآن بڑا آسان ہے حفظ کرنے میں انتہائی آسان ہے نیت سچی ہو ارادہ سچا ہو آپ اسلامی ملکوں میں اسلامی معاشرے میں گھوم جائیے آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں واقعات ملیں گے کہ مسلمان بچوں نے مسلمان بوڑھوں نے مسلمان مردوں نے سچے دل سے اس کلام کو یاد کرنے کا ارادہ کیا اور کوئی مہینوں میں کوئی سالوں میں کوئی دنوں میں اس قرآن کا حافظ بن گیا میری والدہ ضعیف ہیں بوڑھی ہیں اللہ ان کو ایمان شفا اور صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے میری ہمشیرہ نے قرآن حفظ کیا تو میری نانی اما والدہ کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تو وہ غمگین چہرے پہ ان کے بڑا غم میرے والد رحمت اللہ علیہ نے میری والدہ میری بہن کے حفظ کرنے پہ گھر میں خوشی کی لوگوں کو کھانا کھلایا میری بہن کے لیے انہوں نے سونے کا تاج بنایا کہا مجھے تو اللہ پہنائے گا انشاءاللہ قیامت کے دن اپنی بیٹی کو میں بھی پہناتا ہوں تو میری نانی اماں بڑی غمگین بیٹھی والدہ نے کہا امی جان آج تو خوشی کا دن ہے آپ غمگین کیوں بیٹھی ہیں کہا خوشی تو تیرے لیے میرے لیے تو نہیں تیری بیٹی نے حفظ کیا کہا امی آپ کی بھی تو نواسی ہے کہ نواسی ہے پر بیٹی تو نہیں ہے نا تجھی اللہ قیامت کی آمد کے دن تاج بہنائے گا مجھے تو کچھ نہیں پہنائے گا میری خوشی تو تب ہے اگر میری بیٹی حفظ کرے میری والدہ نے اللہ ان کی کہ امی آپ فکر نہ کرو میں آج سے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیتی ہوں ریاض میں میرے پاس سے میری والدہ جب انہوں نے ساٹھ سال کی عمر میں قرآن حفظت کر لیا لوگ کہتے ہیں کہ بوڑھوں کو یاد نہیں ہوتا آج بھی وہ روزانہ ایک پارہ دوہراتی ہے اور اپنی حافظہ کو سنا دیتی ہے اللہ نے مجھے بھی دی بیٹے بھی میری چھوٹی بیٹی بھی بچ قرآن پاک حفظ کر لیا اس سے بڑی بیٹی فاطمہ ہے بڑا بیٹا ہے دس سال کی عمر میں وہ قرآن کا حافظ بن گیا ایک بیٹی چھوٹی 6 چھ سال کی چھ سال کی عمر میں وہ ستارہ پاروں کی قرآن کی حافظہ بن چکی ہے بڑا بیٹا عبداللہ اس کے دو پارے رہتے ہیں اور انشاءاللہ اس رمضان سے پہلے پہلے وہ بھی اللہ کے کلام کا حافظ بن جائے گا اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے ان کو کو دین دین دین دین کا کا عالم بنائے دین کا دائی بنائے بنائے کے لیے دینے والا والا اور اس پھیلانے یہ قرآن کا وہ موضوع ہے جو آپ کو گھر گھر نہ آئے گا گلی گلی میں نہ آئے گا مسلمان مسجدوں میں نہ آئے گا مسلمانوں کی مسجدوں میں مسلمانوں کے گھروں میں مسلمانوں کے معاشرے میں کہ جو اس قرآن کو یاد کرنا چاہے اس سے آسان کتاب کوئی اور دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو یاد کرے اور پھر آپ اس کے زیر و زبر تک کو محفوظ رکھے ایک قرآن حکیم ہے اور ایک فرمان محمد الرسول اللہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بھی آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں ملیں گے کوئی بخاری کا حافظ ہے کوئی صحیح مسلم کا حافظ ہے احادیث کا حافظ ہے قرآن یاد کرنا بھی آسان ہے اور اس قرآن کی بہترین تشریح بہترین تفسیر احادیث رسول بھی یاد کرنا انتہائی آسان ہے قرآن حکیم قیامت تک چیلنج کرتا ہے کہ اس اس جیسا کلام نہ کوئی بنا سکا ہے نہ بنا سکتا ہے نہ بنا سکے گا آئیے قرآن حکیم کے انداز میں غور کرے وَإن كنتم فی ممّا نزلنا اگر تمہیں شک ہے اس قرآن حکیم کے بارے میں ان آیات کے بارے میں جو ہم نے نازل کی آلہ اپنے بندے پر تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے جو قرآن نازل ہوا ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر قیامت تک کے کفار کو قرآن چیلنج دے رہا ہے سورت عملی پھر جاؤ اس قرآن جیسا کلام تو بہت دور کی بات ہے اس طرح کی کوئی ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ اس طرح کی کوئی ایک سورت بنا کے لے آؤ تم اکیلے نہیں بنا سکتے کوئی بات نہیں وجہ شہدا تم نندو نل اللہ کے علاوہ جو تم نے شریف پکڑے ہوئے ہیں اپنے سارے باپوں کو اگلو پچھلو کو اکٹھا کر لو کائنات ساری کٹھی ہو جائے اے کفار اے قرآن کا انکار کرنے والو اے قرآن کے بارے میں شک کرنے والو تم ساری دنیا کو اکٹھا کر لو رب کے کلام کی طرح کوئی ایک سورت بھی بنا سکتا اگر تم سچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ قرآن حکیم اللہ کا وہ کلام جس کو سن کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں جس کا اثر دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے یہ وہ کلام ہے جس کو یقین سے دل سے محبت سے تلاوت کر رہے ان کا کھلیان میں کھڑا ہوا گھوڑا بدکنے لگا پاس ہی ان کا بیٹا سویا ہوا تلاوت روک دی گھوڑا سکون ہو گیا پھر قرآن کی تلاوت شروع کی گھوڑا پھر اچھلنے لگ گیا انہوں نے قرآن حکیم کی تلاوت کو روک دیا ڈر گئے کہیں یہ گھوڑا اچھلتا ہوا میرے بیٹے کو نہ کچل دے صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماجرہ پیش کیا آ فرماتے میرے صحابی میرے ساتھی تو قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا تھا اس تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے ہوئے تھے اگر تک اگر صبح تک تو قرآن پڑھتا رہتا لوگ اپنی آنکھوں سے رب کے ملائکا کو دیکھ لیتے یہ قرآن حکیم وہ اثر رکھتا ہے کہ کفار بھی اس کو سن کر متاثر ہو جایا کرتے تھے ابو سفیان ابو جہل اور اس کے کچھ اور ساتھی وہ رات کی تنہائیوں میں دن کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے آپ سے دشمنی کرتے اور رات کی تنہائیوں میں چھپ چھپ کر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حکیم جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے یہ کفار چھپ کے سنا کرتے تھے ابو سفیان ابو جہل یہ کفار کے سردار تھے ابو سفیان ایمان لانے سے پہلے اور ابو جہل یہ آ کر اس کلام حکیم کی تلاوت سنتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کا کلام پڑھتے یہ جب نکلے ایک دفعہ ان کی ملاقات ہوئی ایک دوسرے کو شرمسار کیا دوسری بار ملاقات ہوئی پھر شرمسار کیا عہد کیا آئندہ نہیں آئیں گے تیسری رات پھر یہ شُب کر قرآن سننے کے لیے آئے اور پھر اس کے بعد عہد کیا کہ آج کے بعد کرو یہاں پر کہ ہم یہ سننے کے لیے جمع نہیں ہوں گے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے دیکھ لیا تو پھر ہم کیا جواب دیں گے کہ دن مت ان کی دشمنی کرتے ہیں ان سے مخالفت کرتے ہیں اور رات کو ہم یہ سن کر متاثر ہوتے ہیں پھر انہوں نے عہد کیا کہ آئندہ ہم کبھی جمع نہیں ہوں گے قرآن حکیم اللہ کا کلام اس کی ایسی تاثیر ہے کہ اگر کافر بھی سنتا ہے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رکھ سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوعات میں سے آئیے ایک اور مؤضے کی طرف پیارے حبیب ہجرت کے موقع پر جب باہر نکلتے ہیں کفار نے آپ کو گھیر ہوا ہے کفار نے آپ کو گھیر ہوا ہے آپ ایک مٹھی مٹی لے کے ان کے اوپر پھینک دیتے ہیں جس سے وہ سب کے سب اندھے ہو جاتے ہیں اور پیارے حبیب ان کے درمیان میں سے آرام سے نکل جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا ہجرت کی رات کے میرے بستر پہ سو جاؤ علی میرے بستر پہ سو جاؤ قریش قتل کا ارادہ کر کے آ چکے ہیں پیارے حبیب کے گھر کو گھیرا ہوا ہے آپ بستر پہ علی کو سلاتے ہیں اور سیدنا ابو کے ساتھ ہجرت کا سفر کرتے ہیں رافضیت جو ہر مقام پر شرک کا لبادہ اوڑ کر اہل ایمان کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے تل چکی ہے ان کا بھی ایک عقیدہ یہاں پہ آپ کو سناتا جاؤں ایک رافضی ذاکر اس کی تقریر سن رہا وہ کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی آپ جائیے میں آپ کے بستر پہ لیٹ جاتا ہوں میں جانوں مکہ والے جانے قرآن جانے کعبہ جانے آپ اپنا سفر جاری رکھیں کہا نہیں علی سو جاؤ حضرت علی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دو تین بار سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ کا جملہ سنا تو کہا اللہ کے نبی آپ بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سو جاؤ میں تو کبھی سوتا ہی نہیں ہوں مجھے تو نیند آتی نہیں ہے تو باللہ ثم نارودہ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جو منسوخ کر رہا ہے جھوٹ ہے اور حضرت علی کی طرف بھی جھوٹ ہے بری ہیں دونوں اللہ کے نبی نے کہا علی اگر تو پہلے کبھی سویا ہوتا تو آج کی رات میں تجھے سونے کا حکم نہ دیتا آج کی رات کم از کم سو جاؤ کہا اللہ کے نبی آپ پھر کہہ رہے ہیں سو جاؤ میں آپ کے بسر پہ لیٹ جاتا ہوں سارے معاملے کو سنبھال لیتا ہوں آپ جائیے کہا علی یہ سونے کا بار بار حکم میں نہیں دے رہا اللہ دے رہا ہے اللہ, کے نبی اللہ کیوں کہہ رہا ہے مجھے بار بار سونے کا کہا اس لیے کہ اللہ کی شان ہے اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ اللہ کو نیند آتی ہے اور علی نہ تجھے نیند آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے آج کی رات کم از کم سو جاؤ تاکہ اللہ اور علی میں فرق ہو جائے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کو کبھی نیند نہیں آتی اور علی وہ ذات ہے جو صرف حجرت کی رات سویا تھا اس کو بھی کبھی نیند نہیں آتی حجرت دیرار تھا پال سننے دالی جی مولا اج میرے سمجھا مولا میں سا ہی نہیں جی اگیں ستا ہوتا اج میں سمجھ مولا اج کیوں سو دینو میرے رکنا ہی چا مقصد حال میں گھر دی مجال نہیں کوئی لنگ جائے بے شک جاؤ اللہ دے حوالے اللہ دے میں جانا گھر جانے کلبا جانے برادری جانے شہر جانے کاروبا جانے قرآن جانے جہان جانے سجا سمر بے شک ہے مگر اللہ زور دے, دے جی نا سچا میری خدائی خطرہ اگر سو جائے میری توحید بھی بچی ہے محمد جدم پیار ہے میں فکر سنائی وا چلو لو کے اٹھائی لسن پڑھے لکھے لوگ اور بہت بڑے لکھا ہوا جمع ہے نہیں کری استعمال اللہ اتنا کیوں سو دن سے آ جائے میری تو خطرہ کیسا خطرہ رسول پاک مسکرا کے یا علی تعریف ہے جاگڑا ہے بیٹھے ہو اللہ وہ ہے اس دن تعریف ہے اللہ اس دین جا سمے کدی نہ لوگانوں پاک ہو گئے سوکھ دس دے علی الگ اللہ الگ جا اللہ ہے سو گیا الیہ چاہیے کہا علی صرف ایک ہجرت کی رات سوئے پھر کبھی نہیں سوئے ہمیشہ جاگتا رہے اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے جو رسول اللہ کے دن میں رافضیت لگاتی ہے اور سید علی کے ذمے لگاتی ہے علی اللہ کے بندے تھے رسول اللہ اللہ کے بندے تھے اللہ کے نبی پر بھی نیند آئی حضرت علی پر بھی نیند آئی آتی تھی ہمیشہ سوتے تھے جیسے کہ انسان سوتا ہے یہ ظالم حضرت علی کی شان کو اتنا بلند کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے برابر کر دکھاتے ہیں وگرنا یاد نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر سے آ رہے اور کہا آج رات کون ہمارا آپ سو جائیے اور میں آپ کا پہرا دوں گا فجر کی نماز پہ میں سب کو اٹھاؤں گا حضرت بلال اونٹ کا ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور حضرت بلال بھی سو گے حجیز کے لفظ ہے سورج نکلا سورج کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مبارک مکڑے پہ پڑی سب سے پہلے رسول اللہ کی آنکھ کھولی کب کھولی جب سورج نکلا سورج کی رسول اللہ کے چہرے انور پہ پڑی آپ نے کہا بلال کہاں ہے دیکھا تو بلال بھی سو رہے تھے حضرت بلال کو بلایا کہا بلال تو نے وعدہ کیا تھا کہ آپ سو جائیں میں فجر کی نماز کے لیے آپ سب کو اٹھاؤں گا تھا کہ میں بھی سو گیا تو اللہ کے نبی بھی سوئے علی بھی سوئے تمام سوئے یہ عقیدہ, باطل عقیدہ ہے کہ علی زندگی بھر کبھی نہیں سوئے صرف ہجرت کی رات سوئے یہ جھوٹ ہے علی کے دن میں. اور قوالوں نے یہاں سے ایک اور ڈراما شروع کر دیا آپ نے وہ انڈیا پاکستان میں قوالی سنی ہوگی کہ بلال سو گے قدرت خدا کی دیکھو مطلق شہر نہیں ہوئی لوگ سو سو کے تھک گئے نیند پوری کر کر کے گئے سورج نہیں نکل رہا تو اٹھ کے دیکھا کہ کیا ماچ رہا ہے آج سورج کیوں نہیں نکل رہا ہم تو اتنی نیند پوری کر چکے دیکھا تو بلال سو رہے تھے کہا بلال کو اٹھاؤ بلال نے آزان نہیں دی سورج انتظار کر رہا ہے بلال آزان دے گا تو سورج تلو ہوگا اگلی وادی میں گئے اور وہاں پر جا کے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی اللہ کے حبیب علیہ سلاۃ والسلام کے گھر کا کفار نے گھراؤ کیا ہوا آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں ایک مٹھی مٹی اٹھاتے ہیں اور وہ ان کفار کے اوپر پھینکتے ہیں آپ کی صبحیں مبارک سے یہ ایت کریمہ نکل رہی ہے اپ کے ہیں وجعنا من بين ايديهم سدوا ومن خلفهم سدوا فاغشيناهم فهم لا یبصرون اور ہم نے ان کے آگے پیچھے بند باندھ دیے بس ان کو ڈھاپ دیا لہذا وہ نہ دیکھ سکے یہ پیارے نبی کا منظر کفار گھیر کر کے تلواریں لے کر کھڑے ہیں قریشی کھڑے ہیں اور آپ ان کے سامنے سے ان کے آگے سے گزر جاتے ہیں اور اللہ آپ کو ڈھانپ لیتا ہے پھر آپ سید نگر صدیق رضی اللہ رضا کے گھر پہ, پہ پہنچتے ہیں اور ان کے ساتھ ہجرت کا سفر کرتے ہیں ادھر سے ایک آدمی کا گزر ہوا قریشی ابھی بھی تلوارے لے کے کھڑے ہیں وہ پو پوچھتے ہیں تم کیوں کھڑے ہو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتبار ہے کہنے لگا تم ناکام ہو گئے تم خسارہ پانے والے ہو گئے. کہا کیوں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم وہ تمہارے سروں پہ مٹی ڈال کے نکل گئے وہ یہاں پہ نہیں ہے تم جس گھر گھر کا پہرہ دے رہے رہے ہو اس گھر میں علی سو رہے ہیں محمد نہیں وہ تو تمہارے اوپر مٹی ڈال کے چھوڑ کے تمہیں چلے گئے تمہاری آنکھوں کے سامنے سے چلے گئے اور تم انہیں دیکھ نہیں سکے وہ اپنے سر کی مٹی جھاڑنے لگے اور ناکام اور نا ہوئے یہ پیارے حبیب کا معوضا کہ آپ ان کے سامنے سے گزرے اور اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا وہ آپ کو نہ دیکھ سکے اسی طرح پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نباتات بھی مانتے تھے اور آپ کے حکموں کی کیا کرتے تھے مستد احمد میں اور ابن ماجہ میں ہے سیدنا انس سے روایت ہے فرماتے ہیں اہل مکہ کے جب ظلم و ستم بہت بڑھ گئے پیارے نبی صلی اللہ علام کو ایک بار انہوں نے زخمی کیا آپ کا سر مبارک زخمی تھا غمکین بیٹھے ہوئے آسمان سے جبرائیل جبرائل اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک نشانی نہ دکھاؤں آپ نے کہا دکھاؤ آپ نے وادی کے ایک کنارے کی طرف ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا جبرائیل علیہ السلام نے یا رسول اللہ اس درخت کو بلائیے اس درخت کو اپنے پاس آنے کا حکم دیجئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا وہ درخت زمین کو چیڑتا پھاڑتا ہوا ہوا صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس درخت کو واپس جانے کا حکم دیجئے آپ نے اس درخت کو واپس لوٹنے کا حکم دیا تو درخت واپس چلتا ہوا اپنے پہلے مقام کے اوپر کھڑا ہو گیا یہ پیار نبی کیا موجہ آپ درختوں کو حکم دیتے درخت آپ کے سامنے چلتے ہوئے حاضر ہو جاتے آپ ان کو لوٹ جانے کا حکم دیتے تو وہ واپس اپنے مقام کی طرف چلے جاتے پیارے نبی نے فرمایا جبائل مجھے یہی کافی ہے یہ دل کی تسلی کے لیے یہ منانے قلب کے لیے اللہ اپنے پیارے حبیب کو یہ نشانی دکھایا کرتا تھا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں تجھے کوئی نشانی نہ دکھاؤ کوئی موضا دکھاؤ کوئی نشانی دکھاؤ اس نے کہا ہاں آپ کے سامنے کھجور کا درخت تھا آپ نے اس کھجور کے درخت اپنے پاس بلایا تو کھجور کا درخت زمین کو چیرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور سامنے آ کر آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوا آپ کو سجدہ کیا اور پھر دوبارہ اپنے مقام پر کھڑا ہو گیا اور پھر آپ نے اس اس کے درخت کو کو واپس جانے کا حکم دیا وہ ویسے ہی اس زمین کو چیرتا ہوا واپس اپنے مقام پہ چلا گیا صاحب خصہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنی قوم سے خطاب کر کے کہنے لگے اے آل عامر اللہ کی کسم میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو نہیں جھٹ گا یہ موزاب لوگوں کے ایمان میں اسلام میں داخل ہونے کا سبب بنتے ان کے دل میں نبوت کا یقین ہو جاتا کہ یہ کام جو کر کے دکھایا ہے اللہ کے حکم سے یہ صرف ایک نبی ہی کا کام ہو سکتا ہے دوسری روایت میں ہے ایک عربی شخص آئے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے کہا یہ کھجور کی جو خوشے ہیں اگر میں ان کو اپنے پاس بلا لوں یہ کھجور کے خوشے میرے پاس آ جائیں تو کیا پھر تم مان لو گے کہا پھر تو میں مان لوں گا آپ نے کھجور کے خوشوں کو بلایا وہ کھجوریں اچھلتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ وہ کھجور کے خوشے واپس اپنے مقام کی طرف واپس چلے گئے وہ آرام بھی کہنے لگا اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم درخت پیارے حبیب علیہ سلاۃ وسلام کو پہچانتے تھے آپ کے سامنے آ کر کلمہ پڑھتے تھے آپ کی نبوت کا اقرار کرتے تھے عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے ایک آرابی آیا آپ نے پوچھا کدھر جا رہا ہے اس نے کہا اپنے گھر کی طرف جانے کے ارادہ ہے آپ نے کہا سلامتی چاہتا ہے سلامتی چاہتا ہے وہ کہنے لگا سلامتی سے کیا مراد ہے آپ نے کہا سلامتی سے مراد ہے تو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور یہ گواہی دے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں وہ کہنے لگا آپ کی نبوت کی گواہی دینے والا کوئی اور بھی ہے اسلام کہ آپ اللہ کے نبی ہیں کون کی بات کی گواہی دیتا ہے آپ نے درخت کی طرح اشارہ کر کے کہا یہ درخت میری نبوت کو تسلیم کرتا ہے یہ درخت میری طرف سے گواہ ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں یہ بات کہنی تھی کہ وہ وادی کے کنارے کھڑا ہوا درخت وہ چلتا ہوا آپ کے پاس آیا زمین کو چیرتا ہوا آیا آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور پھر کھڑے ہو کر اس نے شہد اللہ الہ اللہ کا آوازہ لگایا کلمہ پڑھا اور واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا وہ آنا بھی لگا میں اپنی قوم کے پاس جاتا ہوں میں ان کو آپ کی نبوت کا پیغام دوں گا دعوت دوں گا اگر وہ مان گئے تو میں ساری قوم کو لے آؤں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا اور اگر وہ نہ آئے تو میں تنہا آپ کے پاس آ کر آپ کا مرید بن جاؤں گا آپ کے پیاروں میں شامل اپنے سے یہ معاملہ طے کیا کہ میں پچاس چالیس درخت اور چالیس سونا وہ دے کر آپ سے آزادی حاصل کر لوں گا یہ معاملہ ڈن کر لیا یہ چالیس درختوں کے اور اپنے بھائی کی مدد کرو تو کسی صحابی نے کھجور دی کسی نے دس درخت دیے کرتے کرتے آپ کے تمام درخت پورے ہو گئے 40 کی تعداد پوری ہو گئی پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان جاؤ ان کھجوروں کو لگانے کی زمین کھو دو زمین تیار کرو لیکن جب تک میں نہ آؤں کوئی درخت نہ لگانا میرا انتظار کرنا حضرت سلمان گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ زمین تیار کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے مبارک پیارے ہاتھوں سے ایک ایک درخت کو اٹھاتے گڑے میں ڈالتے اور اس کے اوپر مٹی دے دیتے سیدنا سلمان کہتے ہیں پیارے حبیب نے اپنے پیارے مبارک ہاتھوں سے چالیس درخت لگائے اللہ کی قسم ان میں سے کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں تھا جو جل گیا ہو جو پروان نہ چڑھا ہو بلکہ سارے کے سارے درخت ٹھیک لگے اور اسی سال، اسی سال ابھی چھوٹے سے درخت ہے بچے لگائے آپ نے خجور کے لیکن فرماتے ہیں سیدنا سلمان اسی سال چالیس کے چالیس درختوں نے پھل دینا بھی شروع کر دیا اب ماجرہ رہ گیا سونے کا کہ سونا کیسے پورا کیا جائے ایک دن ایک صحابی آئے ایک انڈے کے برابر سونے کی ڈلی لے کر آئے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ قبول کیجئے آپ نے کہا یہ سلمان کو دے دو اور سلمان سے کہا جاؤ اس یہودی کا یہ قرض بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس کا وزن بہت زیادہ ہے جو میں نے دینا ہے یہ تو چھوٹا سا انڈا اس سے کیا بنے گا آپ نے کہا تم جاؤ اور اس کا وزن کرو اور اسے دے دو سیدنا سلمان وہ انڈا لے کے جاتے ہیں سونے کا اور کہنے لگے اللہ کی قسم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور یہ اس کو دے دو اگر اس دن اس سونے کے انڈے کے مقابلے پر پہاڑ کو تولا جاتا تو وہ انڈا اس سے بھی زیادہ بھاری ہو جاتا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مالک نے وہ نشانی اپا فرمائی وہ نشانی اور وہ مولزات فرمائے جو آپ سلاۃ وسلم کے ساتھ خاص ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹ آتا اور آپ کو سجدہ کرتا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ آپ کا مقام مستد احمد میں سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہتے ہیں کہ انصاری کا اونٹ پاگل ہو گیا پاگل ہو کے بھاگ گیا وہ انصاری آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا اونٹ ہے ابھی اب تک گیا ہے پاگل ہو گیا ہے اس کے ذریعے ہم پانی لا کر اپنے کھیتوں کو کھجوروں کو لگایا کرتے تھے کھیت خشک ہو خو گئے کھجورے سوکھ گئی جانور بھی جانتے تھے پرندے بھی جانتے تھے درخت بھی جانتے تھے جنات بھی پہچانتے تھے اس کی پیشانی صحابہ کہتے ہیں وہ ایسا متھی ایسا فرما بردار ہوا کہ اتنا فرما بردار تو اس سے پہلے بھی نہ تھا صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا کہ اوٹ ایک جانور بے اقل جانور آ کر رسول اللہ کے سامنے سجا ریز ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بے عقل جانور ہے یہ آپ کو سجدہ کرتے ہیں ہم عقل مند ہیں ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں یہ بے عقل جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں ہمارا حق تو زیادہ بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنیے اللہ کے لیے یاد کیجیے اس پیغام کو آگے پہنچائیے لوگوں کو جو قبروں پہ سجدہ ریز ہیں لوگوں کو جو علم کو دیکھ کے سجدہ ریز ہیں لوگ جو گھوڑے کو دیکھ کے سجدہ ریز ہیں لوگ جو پیروں فقیروں کے قدموں میں سجدے کر رہے ہیں جائیے ان کو فاطمہ کے بابا کا یہ پیغام دیجیے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشر کو جائز نہیں کسی بشر کو سجدہ کرے صحابہ نے کیا کہا یہ بے عقل اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے ہم عقل مند زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کرے آپ نے فرمایا بشر کو جائز نہیں کسی بشر کو سجدہ کرے میرے نبی کی حدیث سے دو مسئلے سمجھ آ گئے پہلا پہلا مسئلہ کہ نبی نور من نور اللہ نہیں ہے خود بشر ہیں فرمایا میں بشر ہوں بشر کو جائز نہیں تم بھی بشر میں بھی بشر بشر کو جائز نہیں کہ وہ بشر کو سجدہ کرے اگر اسلام میں سجدہ کرنا کسی اور کے لیے بشر کے لیے لیے بشر جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خامد کو سجدہ کرتی دین اسلام حرام قرار دے رہا ہے کہ ایک بشر کسی بشر کے سامنے سجدہ ریز ہو افسوس آج ان لوگوں پر جن کے چہرے پر داڑیے ہیں جن کے سروں پہ जो ہیں جو نام اسلام रहे لے رہے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق کو اللہ کے در سے اٹھا کر اپنے قدموں میں سجدہ کروا رہے ہیں ڈاکٹر طاہر قادری دمش کے سفر پہ ایک محفل سماں مقرر کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے مرید آتے ہیں اور ون بائی ون ان کے قدموں میں آ کے سجدہ کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ان کے پشت پہ ہاتھ پھیرتے ہیں دیکھا داڑھی مون پیر اس کے چہرے پہ داڑی بھی نہیں اور ویل چیئر پہ بیٹھا معذور چلنے کے قابل نہیں ویل چیئر کا محتاج اور لائن لمبی لگی ہوئی ہے لوگ اس کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہیں لوگوں کے دیکھا ایک دربار پہ جا رہے اور وہ مجمع پورا کا پورا اپنے پیر کے سامنے جا کر جیسے نماز میں حالت سف میں ہو کر سجدا کرتے ہیں وہ اسی طرح سفے بنا کر اپنے پیر کے سامنے سجدا رہے کہیں پیروں کو سجدہ کہیں قادریوں کو سجدہ کہیں باپوں کو سجدہ کہیں وڈیروں کو سجدہ ارے اللہ کی قسم کائنات میں محمد سے پیارا کوئی اور نہیں ہے نہ آپ کی عزت کے برابر کسی کی عزت نہ آپ کے مقام کے برابر کسی کا مکام پیارے حبیب قیامت کی دیواروں کے عبادت ظالموں کی دفن ہونے والے بزرگوں کو علاج سمجھ لیا ہو وہ ہاتھوں اور گٹنوں کے بل چلتے ہوئے آتے ہیں پندرہ پندرہ میٹر دور سے جانوروں کی طرح کتے اور بلوں کی طرح رینگتے ہوئے آتے ہیں اس کی دہلیز پہ گرتے ہیں پھر اس کی قبر پہ آ کے گرتے ہیں سارے پیر باپ میں اکٹھے ہو جائے محمد علیہ السلام کے قدم کی خاک کے ایک ذرے کے برابر نہیں ہو سکتے اور مصطفیٰ اپنے صحابہ کو سجدے کی اجازت کی جواب میں فرما رہے ہیں بشر کو جائز نہیں ہے وہ بشر کو سجدہ کریں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دل میں محبت رسول کے چراخ کو جلائے اللہ ہمارے دل میں محبت رسول کے چراخ کو جلائے پیارے حبیب کی محبت ہمارے اوپر ایسی غالب آئے کہ پھر کائنات میں اور کوئی ہستی ایسی نہ رہے کہ جس کے حکموں کو ہم سنے اور مان لے اور مصطفیٰ کی حدیثوں کو ٹھکرا دے بلکہ سب کی محبتیں ختم ہو جائیں غالب ہو تو اللہ کی محبت غالب ہو غالب ہو تو رسول اللہ کی محبت غالب ہو دل کے اندر پیار ہو تو اللہ کا دل میں پیار ہو تو رسول اللہ کا رب کا کلام اور پیارے حبیب کا فرمان سننے کے بعد پھر کسی اور کی بات کو ہم اپنے ماتھے کا بللا بنائے کہ اب یہ بات ما نہ مانی تو فلا ناراض ہو جائے گا فلانا ناراض ہو گا دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے عام نہ کا لال ناراض نہ, نہ ہو عرش والا رحمان ناراض نہ, نہ ہو اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولکم وللسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم